بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله حديث نمبر 757 لقدوة في سبيل الله او روحه خير من الدنيا وما فيها اس کو لغدوہ تن غین کے فتحے کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں اور غین کے زمے کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں لغدوہ اوغدوا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لغدوہ في سبيل الله و روحه في السماء او روحه خير من الدنيا وما فيها غدوہ یا غدوہ بفتح الغین بزم الغین یہ مزدہ ہے باب نصرہ ینصر کا اس کے معنی آتے ہیں صبح کے صبح کو جانا یا مطلقا آنے جانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے فی تبیل اللہ اللہ کی راہ او روحہ روحہ شام کے معنی ٹھیک ہے شام کے وقت جانا یہ بھی باب سر سے راہ یا روح روحن اس کے معنی ہے روح کے معنی جان کے بھی ہوتے ہیں بہرحال شام خیر دنیا دنیا دنیا ہے و معافی جو کچھ دنیا میں ہے بخاری اور مسلم کی روایت ہے ترجمہ کیا بنے گا ایک شام اسی پر آتے اللہ کی راہ میں خیر یہ بہتر ہے بینت دنیا دنیا سے ومافی ہا اور جو کچھ دنیا میں ہے تو ایک صبح کو جہاد میں جانا اور ایک شام کو جہاد میں جانا اللہ کی راہ میں علیہ کلیمت اللہ کے لیے لڑنے کے لیے جانا ایک صبح یا ایک شام تو یہ بہتر ہے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے یعنی پوری کی پوری دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس سب کچھ سے بہتر ہے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس پوری کی پوری دنیا آ جائے اور اس میں جو کچھ بھی ہے انسان کے پاس آ جائے تو وہ اتنا خوش قسمت انسان نہیں ہے بہ اس شخص کے جو صبح کے وقت اللہ کی راہ میں چلا جاتا ہے یا شام کے وقت اللہ کی راہ میں چلا جاتا ہے تو اس کو اتنا بڑا ثواب ہے اب اندازہ لگا لیں کہ ایک صبح یا ایک شام اللہ کی راہ میں اور جہاد کے لیے نکلنے میں اتنا بڑا اجر ہے تو کئی کئی ایام اور ایک ہی دن اللہ کے راستے میں لگانے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلموں کو بلند کرنے کے لیے کفار بر سرے پیکار لڑنے والوں کے لیے کتنی بڑی فضیلت ہوگی جی لگد و تنفی سب اللہ اورا تن خیر محنت دنیا و معافی اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلنا ایک صبح یا ایک شام جہاد میں لگانا خیرون یہ بہتر ہے من دنیا دنیا سے اور جو کچھ اس دنیا میں ہے. تو یاد رکھیں جہاد کی بہت بڑی فضیلت ہے جہاد علیہ اللہ کے لیے اللہ کی اللہ کے دین اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے افار سے لڑنا اس کے معنی ہوتے ہیں جہاد کے جب کہ اپنی کوئی ضرورتیں بیچ میں شامل نہ ہوں ٹھیک ہے جہاد کا حکم عام طور پر فرض کفایہ کے درجے میں ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی اگر کوئی بھی دنیا کے اندر کوئی بھی شخص اگر لڑ رہا ہے تو تمام مومنین کی طرف سے وہ کافی ہے ہاں اگر بادشاہ وقت اعلان کر دے حکومت وقت اعلان کر دے اور عام حکم ہو جائے کفیر عام جس کو بولتے ہیں جہاد کے بارے میں تو پھر اس وقت فرض عین ہو جایا کرتا ہے ٹھیک ہے باقی یہ کہ جہاد کی فضیلت کے بارے میں یہیں بھی آپ زیادہ طالبان کے اندر بھی بہت ساری احادیث پڑھیں گے من ولم یغزو ولم آ, ج, یعنی جو شخص مر گیا اور اس نے نہیں تو جہاد کیا اور نہ ہی اس کے دل میں اس کی تمنا تھی تو وہ ما ماتا نفاق نفاق پر مرا اسی طرح من جہازین جس نے کسی جہاد والے کو تیار کیا تو اس کو بھی اتنا ہی ادر ملے گا جتنا کہ کسی مجاہد کو ملتا ہے ایک اسی طرح جس طرح یہاں پر ہے کہ ایک صبح یا ایک شام اللہ کی راہ میں لگانا جہاد کے لیے ایسی ہے دنیا اور مافیا سے بڑھ کر ہے اسی طرح یہ کہ ایک رات اللہ کی راہ میں پہراداری یعنی مجاہدین کا اور اسی طرح مسلمانوں کا پہرہ دینا یہ کیا ہے اور دنیا معافیہ سے بہتر ہے بہرحال آپ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تو یہ ان میں سے یعنی پہلی حدیث ہے لغد وطن فی سبھی اللہ فی سبھی اللہ اور دنیا و مافیہ آگے بات سمجھ اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام لگانا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے ترکیب کو دیکھ لیجیے لغد لا وطن لا لام برائے تاکہ ادوۃ ادوۃ موسوف فی سب اللہ ظرف مستقر صفت ظرف مستقر صفت فی جار سبیل مذاف لفظ اللہ مذاقل مذاف مذاق مل کر متعلق ہو جائیں گے سابطہ تن سیغ اسم فائل اس میں ضمیر فائل سیغ اسم فائل اپنی ضمیر فائل اور متعلق سے مل کر صفت بن جائے گا لغ موصوف کے لیے موصوف صفت مل کر معطوف علے او حرف عاطفہ روحت معطوف فی صبی اللہ معتوف عالیہ معطوف اور ماتوف عالیہ مل کر مبتدا سیرا اس میں مجرور مجرور عاطفہ ماں موصولہ فی ہا ظرف مستقر سلا ظرف مستقر سلا ما موصولہ کے لیے تو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں آپ کو بتایا جا چکا ہے ظرف مستقر صفت بھی بنتا ہے خبر بھی بنتا ہے حال بھی بنتا ہے اور سلا بھی بنتا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر ما مصولہ فی ہا زرف مستقر سلا فی جار ضمیر مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے سب تا کے سبتا سگا فعل ماضی معلوم اس میں سیغ فعل ماضی سبیر فائل اور متعلق فیح سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر سلا ہوگا ماموصولہ کے لیے ماں مصولہ اپنے سلے سے مل کر معطوف معطوف اور معطوف والے مل کر مجرور من جار کے لیے جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے خیرون سیغ اس میں تفضیل تھے تو خیرن سیغ اس میں تفصیل اپنے ضمیر فائل اور متعلق سے مل کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اس میں کسی کو سمجھ؟ آپ لوگوں کو میری آواز سنائی دے رہی ہے چلو جا جائے گی انشاءاللہ چھوڑیں گے نہیں اس وقت تک جب تک آئے گی نہیں لغدوتن فی سبیر اللہ اور روحتن ٹھیک ہے لام برائے تعقید ہے غدوتن موصوف فی سبیر اللہ ظرف مستقر صفت موصوف صفت مل کر موصوف صفت مل معطوف علی او حرف عاطفہ روحتن روحتن معتوف اور لغت وطنفی صبی اللہ معطوف ماتوف اور معطوف علیہ مل کر مبتد یہاں تک سمجھ میں آ گئی لغد و تنسوف ہے فی سبی اللہ صرف مستقر صفت ہے موسف صفت مل کر معطوف علیہ بنتے ہیں اوہرف عاطف روحت معطوف فی فیس سے محتوف علیہ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں تو معطوف اور معطوف علیہ ملکر کر مبتدا ٹھیک ہے جی خیرون اصل تو دیکھا جائے تو خیرون ہی خبر ہے لیکن ہم کیوں زنجیر ترکیب کرتے تو ہم کہتے ہیں خیرون ابھی یہاں پر اس کو خبر نہیں بناتے سیغہ اس میں تفضیل اس میں زمین اس کا فا منجار بس اد دنیا کو کچھ بھی نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے اد دنیا محتوف علیہ ٹھیک ہے ما فیحا معطوف معطوف اور اد دنیا ماتوف مل کر پھر مجرور بنتے ہیں منجار کے لیے پھر جار مجرور مل کر متعلق ہوتے ہیں خیرون سیغ میں تفضیل کے تو سیغ میں تفضیل اپنی ضمیر فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا کے لیے مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ تفصیل پھر سے یوں ہو جائے گی وہ ما فیحا کی تفصیل رہتی ہے اور ہر فاطف ما موصولہ جی جی ما مصول ہو میں نے کہہ دیا ما فیحا پورا جملہ جو ہے وہ معطوف بنتا ہے اد دنیا کے لیے اد دنیا علیہ ما ماں معطوف اب کیسے معطوف اس کو یوں دیکھیں ما موصولہ فی ہاں ظرف مستقر سلا فی جار ضمیر مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے سب تا پھیلے مقدر کے ٹھیک ہے جی تو سب تا فعل ماضی معلوم اس میں ضمیر فائل اور فی ہا متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر سلا ما موصولہ کے لیے ما موصولہ اپنے سلے سے مل کر معطوف اب معطوف اور اب دنیا معتوف عالیہ مل کر من حرف جار کے لیے مجرور این حرف جار اپنے کے مجرور سے مل کر چار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے خیرون سی میں تفضیل کے تو سی غیس میں تفضیل اپنے ضمیر فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا کے لیے مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ جی رول نمبر 15 آپ سب کو سمجھ میں آگے میں ہا مجرور فی جار ضمیر مجرور ہے جار مجرور مل کر متعلق ہوتے ہیں چونکہ ظرف مستقر ہے سلر ہے ماں مصولہ کے لیے تجار مجرور مل کر متعلق ہوتے ہیں پہلے مقدر سبتا کے لیے ٹھیک ہے جی چلیے اچھا جی حدیث نمبر اٹھاون ففٹی ایٹ یہی ہے اس سے پہلے اور ہے اچھا ایک حدیث ہم نے چھوڑی آج شروع والی دیکھ لیں چھپن ففٹی سکس افضل الجہادی منکالا کلیم تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک حدیث پیچھے والی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ بھی سو کے پڑھتے ہیں افضل الجہادی من قال کلی حق من کالا حق عند سلطان جائرن جی افضل افضل کا مطلب افضل فضیلت سے ہے ٹھیک ہے فضیلت الجہاد جہاد ہے من قال من اس میں موصول ہے قال یا پھولوں کے معنی کہنے کے ہوتے ہیں بات کرنا کلمہ کلمہ ہے بات عندہ کا مطلب پاس ہوتے ہیں سلطان بادشاہ کو کہتے ہیں جا یہ اس میں فائل کا سیغہ ہے فرمانہ ظالم کے ٹھیک ہے ظالم تو ترجمہ کیا بنے گا حدیث کا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ حدیث مزید شریف میں بھی موجود ہے اور مشکات شریف میں بھی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الجہاد بہترین جہاد یہ ہے من قالا کہ کوئی کہے کلیما تک سچی بات حق بات عند سلطان ظالم بادشاہ کے پاس یہ افضل جہاد ہے بہترین جہاد یہ ہے کہ کوئی آدمی سچی بات حق بات کلمہ حق کہ ہے کس کے سامنے ظالم بادشاہ کے سامنے چونکہ بادشاہوں کے پاس جا کر حق بات کہنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کسی بھی عہدے دار کے سامنے جا کر انسان حق بات کہنے سے چاہ جاتا ہے اور چہٹ محسوس کرتا ہے اور یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اگر میں کہیں حق بات کہہ دوں گا تو میری مراحت کیا ہو جائیں گی سلب کر لی جائیں گی اور مجھ پر زمین تنگ کر دی جائے گی تو اس لیے وہ جلدی جلدی سے حق بات کہنے کی کوشش نہیں کرتا لیکن اصل اسی اس لیے اس کو افضل جہاد کہا ہے حسر اسی میں نہیں ہے کہ افضل جہاد ہی یہی ہے نہیں حسر نہیں ہے اس میں بلکہ جو افضل جہاد ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو جہاد کرنا ہے تو گویا کہ یہ بھی ایک جہاد ہے جس طرح افضل جہادوں میں سے یہ ایک بھی ایک جہاد ہے اور کوشش ہے یہ کہ ایک ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا اگر تو وہ منصف ہوگا تو اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کسی عام بادشاہ کے سامنے بھی وہ دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ حق بات کہنا مشکل ہوتی ہے لیکن جب ظالم ہوگا تو اس کے سامنے کہنا تو اور ہی مشکل ہے تو ظالم بادشاہ کو یہ کہنا یا یہ اس کو باور کرانا یہ بات اس کو سمجھانا کہ تم یہ ظلم کر رہے ہو رعایا پر اور عوام پر تو تم اس سے باز رہو یا اس کو کی حق بات سمجھانا کہ حق یہ ہے اور تم باطل پر ہو وغیرہ وغیرہ تو یہ کیا ہے گویا کہ سب سے افضل اور بہتر جہاد ہے دیگر افضل جہادوں کی طرح یہ نہیں کہ افضل جہاد ہی یہی ہے ہم لوگ ہر چیز کو حسر مان لیتے ہیں کہ بس یہی ہے نہیں افضل جہاد میں سے ایک افضل جہاد یہ بھی ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا جی افضل الجہاد افضل جہاد بہترین جہاد من قالا یہ کہ کوئی شخص کہ حق, حق بات عند سلطان جائرن ظالم بادشاہ کے سامنے جی تو یہاں پر آپ عام لے سکتے ہیں کسی بھی عہدے کے سامنے کسی بھی بڑے کے سامنے حق بات کہنا یہ بہترین جہاد ہے ترکیب کو دیکھ لیجئے افضل مضاف، الجہاد مزافل مضاف، مضاف مل کر مبتدا من اس میں موصول اعلی سیغہ فعل ماضی معلوم اس میں ضمیر اس کا فائل کل متا مذاق حق ان مزاف مذاق مذاق مل کر مفول بھی ان ظرف ضرف مذاف سلطان ان موسف جا صفت کیونکہ سلطان کی صفت ہے کہ ایسا بادشاہ جو کہ ظالم ہے تو صفت ہے اس کی سلطان ان موسوف جا ار صفت اب آخر سے دیکھے موصوف صفت مل کر مضاف علے ہوں گے آئندہ کے لیے مضاف اور مذاق مل کر مفول فی چونکہ ظرف آ گیا ہے ظرف زمان یا ظرف مکان تو یہ مفول فی بنتے ہیں تو مفول فی اب کالا سیغہ فیل ماضی معلوم اپنی ضمیر فاعل اور مفول بی اور مفول فی سے مفول بہی کیا ہے کلے حقن مذاق مذاف لے مل کر مفول بھی ہیں اور مفول فی کیا ہے آئندہ سلطان جائر مزاق مفعول فی ہیں تو سیغہ فیل ماضی معلوم اپنی ضمیر فائل اور مفول اور مفعول فی سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر سلا ہوگا من اس میں موصول کے لیے من اس میں موصول اپنے سلا سے مل کر خبر اس کے لیے افضل الجہاد مبتدا کے لیے مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ آگئی بات سمجھ افضل الجہاد مضاف مزافل مل کر مبتدا ٹھیک ہے جی اب آگے پوری ترکیب جملہ خبر ہے من اس میں موصول اعلیٰ سیوا فعل ماضی معلوم اس میں ضمیر اس کا فائل ہے ضمیر راجی ہوتی ہے من کی طرف کلے متا مذاق مضاف حق مزافل مضاف مضافی مل کر مفول بھی ہند ذرف مضاف سلطان موصوف ارن صفت مصوف صفت مل کر مضافل کے لیے مزاف مل کر مفول فی تو فیل اپنی ضمیر فائل اور مفول بھی اور مغول فی سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر سلامان من موصول کے لیے موصول صلا مل کر خبر بن جائیں گے مبتدا کے لیے مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ٹھیک ہوگی بات جی ترکیب سمجھ میں آگی سوال نمبر 1 چلئے اچھا جی حدیث نمبر 58, 58. فقیہ واحد اشد على الشيطان من الفعابذ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ترمذی شریف میں بھی موجود ہے اشکاۃ شریف میں بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقی ہوں واحد فقوح یا فہ باب کروم یقر سے اس کے معنی ہوتے ہیں سمجھدار ہونا ٹھیک ہے عالم ہونا جاننے والا ہونا سمجھدار ہونا ذکی ہونا اس کی جمع آتی ہے واحد ایک اشد کا مطلب سخت اس میں تفضیل کا سیغ ہے شیطان آپ لوگ جانتے ہیں مشہور ترین شخصیت ہے ان الف عابد الف کا مطلب ہزار ٹھیک ہے الف بولتے ہیں ہزار کو عابد عبادت کرنے والا عابد عبادت کرنے والا جی تو فقیر ہوں واحد ایک فقیر اشد الشیطان زیادہ سخت ہوتا ہے شیطان پر ان الف عابدن ہزار عابدوں سے جس طرح شیطان ہزار عابدوں کو گمراہ کر لیتا ہے اسی طرح اس کے لیے ان ہزار عابدوں کے مقابلے میں ایک فقی اور ایک عالم ہوتا ہے اس کے لیے ذرا اتنا مشکل ہوتا ہے ایک عالم کو گمراہ کرنا جتنا کہ اس کے لیے ہزار آبدوں کو گمراہ کرنا جی فقیر اب یہ کہ فقیر کا کیا مطلب ہے یاد رکھیں فقی کے ویسے دو مزداق ہیں ایک متحد امتق مشتحد جیسا کہ ہمارے آئما ہیں چاروں کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی امام مالک رحمہ اللہ تعالی امام شافی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمہ اللہ تعالی تو فقیر کے ایک مثلاق تو یہ ہے جو کم از کم تقریبا چار صدیوں تک یہ زمانہ محیط رہا ہے اور اس کے بعد صرف اور صرف عام یعنی علما اور مشتحدین وغیرہ تو ہے لیکن یہ کہ وہ مشتحد مطلق وہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ کہ اپنی اشتہاد اور اپنی فقیح کے اندر اندر رہتے ہوئے اشتہار کی گنجائش ہوتی ہے وہ عالم ایک مضبوط عالم آپ سمجھ لیں فقی کا معنی تو ایک فقیح اشد زیادہ سخت ہوتا ہے شیتان پر من الف عابد ہزار عابدوں سے حدیث کا مطلب کیا ہے ایک شخص ہے ماہ عبادت کرنے والا وہ زیادہ نہیں سمجھتا علم کو قرآن و حدیث کے علوم کو نہیں سمجھتا اچھے طریقے سے اور پھر یہ کہ شیطان کن کن مراحل میں کس کس طریقے سے کیا ہے انسان کو گمراہ کرتا ہے وہ یہ بھی نہیں سمجھتا بس یہی ہے کہ وہ عبادت گزار ہے نیک صالح آدمی ہے بس وہ عبادت کرتا چلا جاتا ہے تو شیطان کے لیے اس کو گمراہ کرنا اور رستے سے ہٹانا مشکل نہیں ہوتا کیونکہ وہ شیطان کے وار سے نا ہوتا ہے شیطان کی چال سے نا ہوتا ہے اس لیے وہ شیطان کا شکار بہت جلد ہو جاتا ہے جبکہ جو عالم ہوتا ہے ایک عالم کا مطلب یہ ہے کہ جو تمام علوم کا ماہر ہو اور متفق اور پرہزگار بھی ہو تو اس کے لیے ذرا شیطان شیطان کے لیے اس کو گمراہ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے بہ نسبت عابد کے اب اس لیے یوں کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان پر ایک فقیر باری ہوتا ہے بہ نسبت ہزار عابدوں کے اس لیے کہ جو عالم ہوتا ہے اور جو متقی اور پرہزگار اور ایک جاننے والا ماہر فقی ہوتا ہے اس کو چونکہ شیطان کا وار کا پتا ہوتا ہے شیطان کی چال کا پتا ہوتا ہے کہ وہ کیسے کیسے انسان کو گمراہ کرتا ہے تو اس لیے وہ اس کا شکار جلد نہیں ہو سکتا اچھا اس بات کے لیے تو خیر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی صوفی اگر عبادت کر رہا ہو تو شیطان اگر آواز لگا دے کہ بہت زیادہ عبادتیں کر لی ہیں اب تم کیا ہے بس کر دو تو اب وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ واقعات میں بہت زیادہ عبادتیں کر چکا ہوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی صدا ہے حالانکہ وہ صدا شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اگر یہ تدا عالم کو آئے گی تو ضرور وہ سمجھ جائے گا کہ یہ شیطان کی کیا ہے چال ہے لیکن کسی صوفی کو آئے گی تو وہ کیا ہے عبادت گزار بن کے بیٹھ جائے گا ہم نے سنا ہے لوگوں سے اس دنیا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی نمازیں معاف کریں گے ہم آپ کی نمازیں معاف کریں گے پر منتھ آپ ہمیں اتنی پے کیا کریں اس دنیا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں اور ملک پاکستان کے اندر موجود ہیں جو کیا ہے اسلامی جمہوریہ ہے ٹھیک ہے تو اب ایسے لوگ بھی ہیں تو کیا کہا جائے گا ان کے بارے میں کہ شیطان میں کیسا جال بچھایا ہوا ہے سب کے لیے فقیر اشد من اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے جی ترکیب کو دیکھ لیجیے فقیل موسوخ واحد صفت موسوف صفت مل کر مبتدا صفت مل کر مبتدا اشدیل ٹھیک ہے اس میں ضمیر اس کا قائل الا جار اشار مجرور جار مجرور مل کر متعلق اول ہو جائیں گے اشد میں تفصیل کے پھر میں جار الفاف مزاف آبدلے مظافلے مزاق مل کر مجرور ان جار کے لیے جار مجرور مل کر متعلق کے ہو جائے گا اشدو سیر میں تفصیل کے سیر میں تفصیل اپنی زمین اور دونوں متعلقوں سے مل کر خبر مبتدا کے لیے مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ آسان ترکیب ہے فقیوں واحد موصوف صفت مل کر مبتدا ہیں اشد و سیس میں تفصیل اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر خبر بنتا ہے مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریا ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اور آپ تمام سے گزارش ہے اللہ تبارک دعا فرماتے رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دین کی صحیح صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو دنیا میں رہتے ہوئے اپنا اپنے دین کا صحیح مقلد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح متی اور فرما بردار بنائیں کچھ لوگ ہیں روافظ اور شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے تو وہ کئی دنوں سے ہمارے پاس آ رہے ہیں دارالخصا میں الحمدللہ کافی حد تک وہ کسی حد تک مطمئن ہو چکے ہیں البتہ مزید بھی وہ آتے رہیں گے تو آپ لوگوں سے بھی دعا کی درخواست ہے آپ بھی دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائیں اور ان کے دلوں کو ٹھیک ہے آپ تمام بھی دعاؤں کی درخواست ہے اصل یہی ہے انسان کسی کے لیے کوشش ہی کر سکتا ہے یا قرآن اور حادث سے دلائل دے سکتا ہے باقی یہ کہ ایمان کی دولت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس ہے وہ اگر کسی کو چاہیں تو لے لیں نہ چاہیں تو وہ نہیں لیتے اللہ تبارک وطالعہ سے آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی دعا فرمائیں بھی دعا کریں گے ان اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ ان کے دلوں میں ایمان کو اتار دوں اور ہمیں بھی حق سچ کہنے کی توفیع عطا فرمائیں ٹھیک ہے جی السلام